بیل بیل گئی اور دو دو موالک کو سان بھی جب یو آہل نے بھی, بیل بیل نبی بھی. کافی کی گئی تھی گڑھ بلا اور کچرے دو کا سان بھی وہ بیل بیل آہل ن بھی ہر دن سے بے گی بہن کافی کی اور اس لال پدی والے بیچ گئی اور ماں مالکا ماں بھویشدار کافی کی گی نک اشتراک صرف بدنا کے ویلے مکرواد کرنا پدے بارک اشتراک نہ قربانی داپ اتبار سواب نت بار دا آداد و, و, و, و, و قربانی سا جاؤ بن یا سنت پدر کے بانی ان جاب بن عبد الله شهد توما رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى قرباني تو في المصلى الى جاء كي فلاما كذاخذ وذهن الزر من منبره واوتي بمقبش قد راو الله صلى الله بقل الناس ذاولاد بسم الله والله اكبر هذا عني وعم من زهم امتي به حضور امتي سر ذا بيت بار اجره سوا برا تو قربانی اولاداد بیان دے اسمباب مقصد یا وہ قربانی کی فائدگاہ کی حضرت کفقول کی جائزہ امام ادانگی نے فوائد گاہ کی قربانی قبل خصن دفاع امام منظور صاحب اظہار پکور کے بے جندرما چیک اظہار تو شاعر اسلام دے بل فتح کی سہولت موجود اندرما چل تو دیشی چلے سہولت تیرا دو فکارا بل پدی کی موباد میدا ہاں سار وام رکھوں پہ ہاسر می قربانی مستحفر کارد بہت دا تو